أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شَهِدْنَا أَنْتَ قَوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلُوا ظُلْمًا وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واتلوا عليه النبى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتعب هواه فمثله كمثل الكلب إذ تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس مسال كانوا آیا چین الله نحمد اللہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربراہ صدری ویسر العمری وفلقم لسانی افقہ قولی الحمد صلی اللہ عدل الحمد اللہ علیہ وسلم ویز احضہ رب کا اور جس وقت تمہارے رب نے نکالا من بنی آدم بنی آدم میں سے من ہم ان کی پشتوں سے پیٹھ سے ضریعۃ ہم ان کی اولاد کو وشد ہوں اور گواہی لی ان سے اللہ انفسم اپنی جانوں کے اوپر السطب رب کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو سب نے کہا بلا کیوں نہیں شاہدنا ہم نے گواہی دی انتقول یہ اس لیے کہ تم نہ کہو یومل قیامت قیامت کے دن ان نہ کننا کہ بے شکت ہم انہاظہ غافلین اس سے غفلت والے یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس آیت میں ایک خاص واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کو عہد الست ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا اور اس کو عہد آلست کہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا کہ ہاں آپ بے شک ہمارے رب ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور آسمان زمین اور ساری مخلوقات کو اس پہ گواہ بنا دیا کہ تم بھی گواہ رہنا اور تاکہ کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا اور اس سے ہم غافل تھے اس آیت کے بارے میں یہ مشکل آیات میں سے قرآن کی شمار کیا جاتا ہے اس آیت کے بارے میں حضرت عمر سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس آیت کے بارے میں تو حضرت عمر علیہ نے ان کو جواب دیا کہ یہی سوال میں میرے سامنے نبی کریم وسلم سے ہوا تھا تو نبی کریم اللہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین پہ اتارا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ اپنا ہاتھ پیرا تو اس کی پشت سے ایک دفعہ ہاتھ پیرنے سے چیونٹیوں کے سائز کے بہت ساری مخلوقات نکلی جو گورے رنگ کی تھی وائٹ کلر کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ آپ کی ضرورت جو ہے یہ جنت جانے والی ہیں اور پھر جو دوسری طرف ہاتھ پیرا تو اس میں سے کالی چینٹی جیسی مخلوق نکلی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ کی جو اولاد ہے یہ نافرمان فرمان ہوگی اور یہ جہنم جانے والے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ اگر وہ جنت اور جہنم اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو صحبہ نے پوچھا تو پھر یہ ہم عمل کیسے کیوں کر کرتے ہیں تو نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنت جانے والے ہیں ان کو اللہ جنت جانے والے امال کی توفیق دیتا ہے وہ دنیا میں بھی جنت والے عمال کرتے ہیں اور جو دو جانے والے ہیں وہ دو زخ والے امال کرتے ہیں. تو آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سے امال کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی کہ چلو مطلب یہ کہ تھوڑا بہت تو ٹریک پہ جا رہے ہیں اور جو پھر کافر ہیں جو گناہ ہیں ان کی ساری زندگی آپ دیکھیں کہ وہ کیسے امال کر رہے ہیں تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت جانے والے اعمال ہو رہے ہیں اور یہ جہنم جانے والے اعمال ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نکال کے ان سب کو نکال کے ان سے پھر ایک عہد لیا اور عہد یہ تھا یہ صرف روحوں سے نہیں بلکہ جسم و سمیت مت لے اللہ تعالیٰ نے سب کو منیچر فارم میں مائکرو فارم میں یا ایسی بھی نینو فارم میں آپ سمجھے تو بہت چھوٹی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا اور ان سے پھر عہد اح... لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جس طرح اگر قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا مر... مرنے کے بعد پھر جب قبر میں زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت بھی تو یہ سوال ہوگا کہ مر رب کا تمہارا رب کون ہے تو یہ عہد اس وقت بھی لیا گیا تھا اور ہماری روح میں ہماری سرشت میں ہماری مٹی میں اس کو ودیت کیا گیا فالجو رہا و تقواحا. کہ بندہ نیکی کرے گا یا برائی کرے گا تو یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بیک زبان جواب دیا تھا بلا اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں پھر اس کو فالو کیا سب نے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سب کا جو ہے وہ معلم ہے استاد ٹہرے اور باقی ان سب کے شاگرد اور سب روحوں نے خواہ وہ اس وقت کا تھے یا مسلمانوں کی وہ روحی تھی تو سب نے جواب دیا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کو اور باقی جو مخلوقات تھی ان کو بھی گواہ بنا دیا اور یہ کس وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انتقال یومل قیامت انکن غافلین کہ احمد تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو غفلت میں تھے ہمیں کسی نے کس دہانی نہیں کرا یاد رکھیں کہ غفلت اور ذکر یہ اپوزٹ آتے ہیں عربک میں یہ یعنی ذکر یاد کو کہتے ہیں اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کا اللہ کا یاد کرتے ہیں اور اس کے اپوزٹ جو آتا ہے وہ غفلت آتا ہے کہ مطلب کہ ہمیں تو یہ عہد یاد نہیں رہا ہم غفلت میں پڑ گئے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو اس وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اتمان حجت کرتا ہے اب یہ عہد ہوا ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ عہد ہمارے ساتھ ہوا تھا لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ہم بچپن ہی سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہوتے کہ ہم بھول جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ایونٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں بعض اوقات بندہ قومے میں چلے جاتا ہے اس کی ساری میموری واش ہو جاتی ہے بعض اوقات میموری لاس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو وہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے الگ کر دیں تو اس کو تو یہ یاد نہیں ہوگا جب وہ بڑا ہو جائے کہ یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے تو اس وقت تو مطلب کہ اس کی میموری بھی یہ چیز نہیں ہوگی ماں لیکن جس وقت وہ ماحول میں چلتا رہتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ میری باپ اب ہم سب اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ میری برتھ ڈے ہے کس کو پتہ ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا کسی کو ایگزیکٹلی exactly خود یاد ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا نہیں ہے نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لائف میں بھول جاتے ہیں لیکن مطلب کہ کہنے پہ وہ ماتے کیونکہ وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ السلام کا ایک پورا نظام بنا دیا کہ جو بھی نبی آیا اس نے اللہ کا یہ عہد مخلوق کو یاد دلایا کہ اللہ ہی ایک رب ہے اور سب چونکہ روحوں نے اس کو آمین کہا تھا اور تصدیق کی تھی تھی اس وجہ سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے اور اس کا اپنا رب جو ہے وہ مانے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کل مولودی یول اللہ فطرت علیہ السلام یا واہ ودا نہیں ہو مجسیا یو نسرانی ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی یعنی آتش پرست یا عیسائی بناتے تو پھر وہ جس میں رہتا ہے جیسے وہ کام کرتا ہے تو اسی حساب سے ہو جاتی ابراہیم علیہ السلام والد بت پرست تھے لیکن جس وقت اس کو وہ غار کے اندر رکھا گیا اور وہ بادشاہ کے ڈر سے تو جس وقت یہ نکلتے تھے چاند دیکھا حاضر رب کہ شاید یہ میرا رب ہے پھر مطلب کہ وہ جب چھپ گیا تو میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر سورج کو دیکھا حاضر اکبر یہ بہت بڑا ہے اس سے لیکن جب وہ سورج چھپ گیا تو کہا, کہا کہ میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ میں سے ہو جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وجدان اس کے اندر وہ ایک چیز تھی روحوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے انسان کی خمیر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ ہی ایک ہے اور رس اللہ کو وہ ماننے لگا بہت سارے علماء اور منقول ہے کہ وہ عہد ہمیں ایسے یاد ہے جیسا کہ آج کا دن روحوں کو اب ہماری شاید وہ لیول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مطلب کہ وہ ایسے بھی لوگ گزرے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عہد یاد ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا تھا اور ایسے لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انگلش میں وہ کہتے ہیں دی جاؤ لفظ شاید سنا ہوگا ڈی جی کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور ہیں کہ اس بندے کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یا کسی کے ساتھ انٹیمیسی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں فوراً اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ بہت جلدی فیملیئر ہو جاتے ہیں کوئی ساتھ مہینے سال گزارتا ہے اس کے ساتھ طبیعت نہیں ملتی تو وہ جو عہد الس کے وقت جو لوگ آپس میں ملے تھے ملاقاتیں ہوئی تھی اور جو ایک ایک ساتھ تھے تو وہ مطلب کہ جب دنیا میں بھی آپس میں ملتے ہیں تو اس کو مناج العابدین امام غزالی نے سیر ارواہ میں لے ہوا ہے کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں اور ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ شاید ایسا واقعہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی لاشعور میں اور ان چیزوں میں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کو پھر ماننا پڑتا ہے اوتکول یا تم ہو۔ ان نما عشرہ کا آبا اُن قبل کہ بے شک شرط تو کیا ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے وہ کن نہ ضروری اور ہم تو ان کے بعد والی نسلیں ہیں افتوہل کون کیا اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا بما فعال المبتل جو باطل پہلے کیا کرتے ہیں اور یہ عہد اس وجہ سے بھی لیا گیا یہ مزید کنٹینویشن میں چل رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کل کہ ہم تو اچھا بننا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے آباء اجداد شرف کر رہے تھے تو ہم نے تو ان کو فالو کیا جو وہ بات عمل کرتے تھے تو ہمیں اس کی سزا نہ دو یہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مخالف بنا دیا ہے کہ اباؤ اجداد کے دین کا یا اباؤ اجداد کے طور طریقوں کا وہ نہیں ہے ہر نبی کو جب بے ہے تو اس نے وہ بت پرستی اور جو بھی لوگ فالو کرتے تھے ان چیزوں کو ان سب سے منع کیا اور ایک اللہ کا راستہ دکھا دیا وہ قزاء النفصل اور اس طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی آیات کی وہ اللہ اور شاید یہ لوگ رجوع کر لیں اللہ کی طرف لوٹ آئیں اللہ نے سب انسانوں کو ایک فطرت پہ پیدا کیا آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی لیکن بعد میں آنے والی نسلیں چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انّاََ ہدینہ سبیلا اما شاکر و کفورا کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے کوئی اس میں چلے ہدایت پائیں یا کوئی شکر گزار بنے یا کوئی نفرمان اور کافر بنے تو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے یہ عمال کرتے ہیں نیکی والے اعمال بھی کر سکتا ہے اور برائی والے امال بھی کر سکتا ہے اب دیکھیں ہمیں بھی کسی چیز کی روک ٹوک تو نہیں ہوتی اگر گناہ کرنا چاہے کچھ کرنا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی توفیق سمجھے اس کا فضل سمجھے کہ بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تو کس نے کہا ہوگا کہ یہ بری چیز ہے لیکن وہ نہیں مانتے آج ہمیں کسی چیز کا پتہ چلے کہ یہ اس کے کرنے کا امر ہے اور اس کے نہ کرنے کا حکم ہے تو ہم فالو کرتے ہیں اور جو لوگ پھر فالو نہیں کرتے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مطلب ہے کہ ازر کہ تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے با چونکہ مشرک تھے تو ہم بھی مشرک اس وجہ سے بن گئے اور یہ اس وجہ سے ہم تفصیل سے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے جو بھی نبی آیا اس نے ایک ٹریک پہ چلا لیا پھر ود دا پیسز آف ٹائم وہ ٹریک سے ہٹ گئے پھر دوسرے نبی کو بھیجا اور چونکہ نبی کرین سسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں تو اس امت کو مختلف کر دیا گیا کن تم خیر امت اخرجت لناس کہ تم پوری امت ہی ایسے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو تا و کہ تم نیکی کا خبر اس بندے کی آتا ہو آیات نہ جس کو دی ہم نے اپنی آیات نشانیاں فن صلاح پر وہ اس سے صاف نکل گیا منکر ہو گیا فت بہ بس شیطان اس کی پیچھے لگا فکان من اور وہ ہو گیا گبراہوں میں سے راستے سے ہٹنے والے میں سے اس آیت میں ایک اور شخص کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہ شاید پہلے آپ لوگوں نے اس کا واقعہ کبھی سنا ہو گیا یا نہیں اس بندے کا نام تھا بل بعورا بلعم بعورا یہ کچھ روایت میں ہے کہ بنی سعل میں سے تھا بعد میں پھر مدلے کہ وہ کفار کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا اور وہ زیادہ محفلین یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹاہے میں جو قوم جبارین تھی امال کا قوم اس میں ایک نیک بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم علم دیا ہوا تھا اور وہ جو بھی دعا مانگا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی پھر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جو بنی اسرائیل مصر سے چلے گئے تھے اور شام میں اتر گئے تھے تو ان کو حکم ہوا کہ یہ علاقہ بھی آپ لوگوں کا ہے جب برین قوم ہے ان سے آپ لوگ جہاد کریں اور یہ بہت جلدی فتح ہو جائے گا تو وہ سارے لوگ جو ہے جبارین قوم والے امال کا قوم والے وہ اس بالم باورا کے پاس آئے جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا تو اس بندے سے کہا کہ آپ مسل اسلام پہ اور اس کے لشکر پہ بدعا کر دیں آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر بات قبول ہوتی ہے تو آپ اس پہ بد دعا کر دیں اس نے کہا وہ نبی ہے میں کیسے اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں تو انہوں نے بڑے تحفے تحائف اور لالچ دیے اور اس کی بیوی بی کو اپنے ساتھ میں لا لیا بیوی بی نے ان کو بعد میں بہ کا لیا تو اس نے کہا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں اور استخارے میں مجھے جو مطلب کہ اشارہ ملا تو اسی حساب سے میں کروں گا تو اس نے رات کو استخارہ کیا خواب نے اس کو منع کیا گیا کہ آپ پیغمبر کے لیے کیسے بد دعا کریں گے نہ کرو بد دعا تو اس نے کل کہہ دیا قوم سے کہ میں تو بد دعا نہیں کر سکتا تو قوم نے پھر اس کو مزید تحفے تحائف اور دیے کہ دوبارہ استخارہ کرو دوسری رات پھر استخارہ کیا اس رات اس کو کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ پہلے تو کلیئر انڈیکیشن ملی تھی دوسری رات اس کو کچھ نظر نہیں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ خواب میں نظر نہیں آیا اس نے کہا کہ اگر اللہ نے منع کرنا ہوتا تو دوبارہ مدلے میں کہ آپ بتا دیا جاتا تو اس کو فردر تحفے تحائف دی کہ آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں تو وہ ہیتان پہاڑی تھی وہاں پہ چلے گئے اور قوم والے بھی ساتھ تو وہ اس کی بدعا کے لیے جانے لگے تو وہاں پہلے تو اس کا گدا گر گیا جس پہ وہ سوار تھا وہ جا آگے نہیں رہا تھا اس نے پھر اٹھایا پھر مدلے کے وہ بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گدے کو وہ زبانہ تھا فرمائی اور اس سے کہا کہ تو کیا بد کرنے جا رہا ہے تو یہ فرشتے کو نہیں دیکھ رہا ہے جو مجھے روک رہے ہیں کہ آپ اوپر پہاڑی پہ نہ جائیں یعنی خچر یا گدے کو روک رہے تھے فرشتے کے آگے نہ جا وہ ان کو گرا رہے تھے لیکن یہ پھر بھی ان کی لالچ میں آ گیا اور وہاں جا کے ان کے لیے بد دعا کی موسی علیہ السلام کے لیے لیکن بدعا جو یہ الفاظ نکالتے تھے بن اسرائیل کے لیے اور مصلام کی قوم کے لیے وہ الٹا اپنی قوم کا نام لیتا تھا بدوا ان کو دینی تھی لیکن مطلب اپنی قوم کو جبارین کا نام لیتا ہے یا اللہ ان کو ضلیل کر دے ان کو ہلاک کر دے ایسے جو جو بھی متلے قوم اس سے کہنے لگی کہ تو, تو ہمارے لیے بدوا کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہی میری زبان سے نکل رہا ہے میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن آپ کا نام جو ہے وہ مجھ سے نکل رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیات میں فرمایا ابھی اس کے اوپر کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو اور اگر ہم چاہتے لرفعناه بها تو اس ایت اس م اعظم کی وجہ سے اس کے درجات کو ہم بلند کر دے ولکنہ اخلد الى الارض لیکن اس نے پستی کو پسند کیا۔ زمین کی طرف جانا زمین میں اور پستی میں مٹی میں رلنا جو ہے وہ پسند کیا۔ وہ اتبا ہوا اور اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ فمثله پس اس کی مثال ہو گئی كماثل القلب کتے کی طرح ان علیہ یلهز اگر تو اس پہ بوجھ لا دے دودھ دے اس کو مارے یلحس تو تب بھی وہ ہانپتا ہے اوتر کو یلحس اگر اس کو چھوڑ دے تو تب بھی وہ ہانپتا ہے کتا زبان نکال کے سانس لینے میں اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے ہر وقت زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور ہانپتا رہتا ہے سانس لینے میں نا تو اس کی مثال پہ روز ایسے ہو گئی کہ جب اس نے یہ کام کیا موسیٰ علیہ اسلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان وہیں پہ نکال دی اور اس کی کتّی جیسی مرل کہ حالت ہو گئی وہ ہانپنے لگا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر وہ کتے والی خصوصیات آ اور وہ تو اس نے کہا اب میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا لیکن اب ایک مکاری کی ترتیب میں بتاتا ہوں وہ نبی کی اوپر تو میری بد دعا اثر نہیں کرے گی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے تو ایک ترتیب بتاتا ہوں اور ترکیب وہ یہ ہے کہ اپنی خوبصورت عورتوں کو ان کی محفل میں بھیج دو رات کو مطلب کہ اس کو بناؤ سنگار کرا کے عورتوں کو بھیجو اگر ایک بندہ بھی گناہ میں مبتلا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تو اللہ کی مدد ان سے چلی جائے گی اور وہ آپ لوگوں کو فتح نہیں کر سکیں تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے عورتوں کو وہ کر کے بناؤ سنگار کر کے ان کے لشکر میں بیچ دیا کافی عرصے سے وہ گھر سے باہر تھے تو ایک سردار جو یوشا یا شمون شمون جو یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا اس کی اولاد میں سے ایک بندہ جو ہے ایک خوبصورت عورت میں فریفتہ ہوا اور مصع علام کے سامنے اس کو لے آیا. کہ تو ابھی ہم سے کہے گا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے لیکن میں یہ بات نہیں مانتا اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں تو اس کو اپنے خیمے میں لے گیا نبی کے سامنے اور پھر وہاں ایک اور بندہ تھا جو کمانڈر تھا اس نے پھر جا کے ان کو زنا کی حالت میں دونوں کو قتل کر دیا تھا لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان سے رک گئی اور نبی کی ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد رک گئی اور ان میں تعاون پھیل گیا کافی سارے لوگ اس سے مر گئے تو یہ آزمائش میں اس طرح بھی مقتلع ہوئی اور اس بندے کا یہ ہار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا بنا دیا کتے کی طرح زبان جو ہے وہ باہر نکال کے ہانپتا رہتا تھا اگر اس کو کچھ کہو بھی تو تب بھی ہانپتا تھا اگر چور دو تو تب بھی وہ ہانپتا رہتا تھا ظاہر کا مسئلہ قوم لذین کزبے آیا جاتے یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیات کو جٹلاتے ہیں اللہ کی نشانی کسی کے پاس بہت بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اچانک ایسے کام کرنے لگتا ہے جو ذلیل ہو جاتا ہے دنیا میں مطلب کہ آپ ایسے دیکھیں کہ جیسے یہ بالم بورا ہو گئے اور بہت سارے مثالیں ایسے ہیں کہ بند نے دین کے علم حاصل کی ہوتے ہیں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں فقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے سب کچھ مفصلین ہوتے ہیں لیکن ایسے مطلب کہ اس میں گن میں گر جاتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیاوی لالچ کی وجہ سے دنیا کے کتے بن جاتے ہیں اور وہ سارے دین کو چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارے مطلب وہ جاننے والے یوسف شکیل صاحب یہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی پیر کہ مرید ہمارے ساتھ اس میں تھے جو شاگرد اس کے تبلیغ میں یہ تھی کہ ایک بہت بڑھا بندہ جو تھا وہ رو رہا تھا تو کافی زیادہ روتا تھا اس میں جماعت میں نا تو ہم نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے تو اس نے کہا کہ ہمارے جو استاد تھے شیخ تھے بہت بڑے اس کے بہت زیادہ مدے کہ وہ مریدین تھے لیکن جس وقت اس کی موت کا وقت آیا تو ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن اٹھا کے الماری سے وہ سامنے تال میں پڑا ہوا تھا کہ یہ مجھے دے دو کہتے کہ قرآن ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا کہ میں اس قرآن کا انکاری ہوں میں اس کو نہیں مانتا اور یہ کہتی ہی اس کی روح نکلتی دیکھیں مطلب بڑے عالم بڑے مفتی بڑے کسی کو اللہ کی نڈر نہیں ہونا چاہیے ضرورت نہیں کرنی چاہیے ہر وقت مسلمان جو ہے وہ خوف اور رجا میں رہے گا یہ خوف رہے گا کہ کسی وقت اللہ کی آزمائش میں نہ آ جاؤں اور یہ امید رکھے گا کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور جنت میں مجھے لے جائے گا جیسے حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک بندہ بھی جنت جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا اور اگر پوری دنیا میں سے ایک بندے جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ شاید وہ بندہ بھی میں ہوں اس وقت مسلمان کو ہر وقت امید اور جو ہے خوف کی حالت میں رہنا چاہیے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور جنت کرتے ہیں اور لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ایسے کام کیا ایسے کام کیا اور بہت سارے مطلب کے لوگ کیا نوزب اللہ ایسے ایسے اللہ نہیں دیکھ رہا تو وہ مرلے کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی بری مثال ہے تو ان پر پر یہ قصے بیان کر دو ان کو یہ باتیں بتا دو اللہ اللہ میں تفکروں تفکر تاکہ یہ لوگ کچھ فکر کریں اور راہ راست پہ آ جائے مسل قوم لذینا بہت بری مثال ہے اس قوم کی کس زبو جنہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا جٹلایا کان اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کیونکہ گناہ بڑا ظلم ہے。ظلم ہے اس طرح ہے کہ گناہ کے دنیاوی بھی نقصانات ہوتے ہیں زندگی عجیرن ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے رزق میں بھی برکتی ہو جاتی ہے تو بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم ہے اور اللہ کا مجھے بھی بندہ بن جاتا ہے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو لوگ اللہ کی آیات کو جڑلاتے ہیں گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچا ہے رسول اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد وعالی والی وسلم اجمین رحمتہ کسی وجہ سے میں اس کو الہدا سے الہدا انٹرنیشنل سے علما کا کورس کرایا ہے اس کے باوجود بھی اگر بس اللہ تعالی رحم فرمائے جی آپ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ اراستہ کرنے والا اور سنوارنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وسیعت فرمائیے اب صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے ابو ذر رضی تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچی بات کہو اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرو میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کچھ اپنے نف کے اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وسیعت فرمائیں لیکن بات مختصر اور جامع ہو بہت زیادہ نہ ہو تو حضرت ام البنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا سلام ہو تم پر اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرماتے تھے جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے گا لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور برداری سے اور خود اس کے لیے کافی ہوگا اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے بعضوقات سے ہوتا ہے نا کہ کسی دوست کی خاطر کسی مطلب کہ اس کی خاطر بندہ حق بات چھوڑ دیتا ہے یا مطلب کہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے اب بچے کہتے ہیں حرام لاؤ یا بیوی کہتی ہے تو وہ بندہ مطلب کہ اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش تو کر لیتا ہے لیکن اللہ ان کو مسلط کر دیتا ہے اس کے اوپر اپنی مدد ہٹا دیتا ہے اور وہ مسلط ہو جاتا ہے پھر کنٹینیوس ٹارچر میں وہ رہتا ہے یا ان دوستوں کی وجہ سے یا جن کے لیے گناہ کیا ہوتا ہے یا ایون بیوی بچے بہن بھائیوں کے لیے وہ مسلط ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ناراض اور وہ مخلوق بھی آخر میں راضی نہیں ہوتی وہ بھی ناراض ہو جاتی بہت بڑی اچھی نصیحت کی تھی حضرت عائشہ حضرت کو اور وہ بھی دیکھے نا کہ امیر عمر عائشہ سے نصیحت مانگ رہے ہیں تو آپس میں تو بہت مطلب کلوز تھے ایک دوسرے کے لیکن بعد میں ہم نے ان کو بڑے بڑے پھر سب کو بنا دیے So that's it.